اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یکون للمشرکین آہد انداللہ و اندر رسولہ اللہ اللہ اللہ اہتوا اندال مسجد الحرام فمستقامو لکم فاستقینو لہم ان اللہ یحب المتقین توبہ میں چار معانع جہاد کا جواب ہے یہ پہلے معنی کا جواب ہے مع جہاد یہ ہے یعنی اشکال کہ ان مشرقین سے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے جنگ نہ کرنے کا تو اس معاہدے کے بعد جنگ اور جہاد کس طرح ہو سکتا ہے یہ معنی ہے جواب دیا موعدہ جان بین سے ہوتا ہے اگر مشرقین نے اس موعدے کی پاسداری نہیں کی تو تم پر بھی اس موعدے کو پورا کرنا لازم نہیں کئی فکون مشرقین احدن کس طرح ہو سکتا ہے مشرقین کے لیے عہد یعنی عہد شکن مشرقین جنہوں نے معاہدے کو توڑ دیا تھا اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں الزین آحت تم ان دل الحرام مگر ان مشرقین سے جن سے تم نے معاہدہ کیا مسجد حرام کے پاس اس سے مراد بنو کنانا اور بنو زمرہ ہیں جنہوں نے اپنے معاہدے کو نہیں توڑا کچھ لوگوں نے سلو ہدیبیہ کا معاہدہ مراد لیا ہے جی. فمستقام لکم فستقیم لہم پھر جب تک وہ قائم رہیں تم سے یعنی تمہارے کیے گئے معاہدے سے فستقیم لہم تو تم بھی قائم رہو یہ تو جی کو جی ہے بے شک اللہ پسند کرتا ہے المتقین احتیاط کرنے والوں کو یا عہد شکنی سے بچنے والوں کو وی یزہرو علیہ کم اے آد آدے اے یزہرو علی کم لا یر کبو اس کو اللہ بیان کرنا چاہتے تھے تو فا اس کا اعادہ کر دیا مشرقین سے معاہدہ کس طرح ہو سکتا ہے مشرقین کا عہد کس طرح معتبر ہو سکتا ہے کہ ان کا حال یہ ہے اظہر علیہ کم کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں نا لا یرکبو فی کم تو نہ لحاظ کریں تم میں علم رشتے داری کا ولا ذمتن نہ عہد و پیمان کا اگر وہ تم پر غالب آ جائیں نا تو نہ وہ رشتے داری کا لحاظ کریں اور نہ عہد و پیمان کا لحاظ کریں یرزو نہ وہ تمہیں خوش کرتے ہیں اپنے منہوں سے کہ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور و تبا کلوب اور انکار کرتے ہیں ان کے دل وہ اکثر اور ان میں سے اکثر بے حکم ہیں یعنی عہد شکن ہے اشترو بے آیات اللہ سمن کلیلہ اشترا استبدال سے کنایا جی یعنی اللہ کی آیتیں اور دین توحید اس کے بجائے انہوں نے سمن کلیلن کو ترجیح دی اور خواہشات نفسانی کے متی مطیع ہو گئے پیروکار ہو گئے لیتے ہیں اللہ کی ایتوں کے بدلے پیسے تھوڑے یعنی پسند کرتے ہیں سمنن کلیلن کو اللہ کی ایتوں کے بجائے فسدو ان ہی پھر انہوں نے روکا اللہ کی راہ سے ان ساما کانو یا حاصل یہ نکلا کہ وہ مشرقین بہت ہی برے کام کرتے ہیں جن میں سے دو تین کام اللہ نے بتا دی لا یار کبو نفی مومن اللہوں ولا ذمتاً وہ لحاظ نہیں کریں گے کسی مومن کے حق میں علا رشتے داری کا ذمتن نہ عہد و پیمان کا اگر ان کا بس چلے نا تو وہ کبھی بھی لحاظ نہ کریں ولا کا حم المعتدون اور وہ لوگ ہیں حد سے آگے نکلنے والے تجاوز کرنے والے فائن تابو و کام پھر اگر وہ مشرقین توبہ کر لیں شرک سے وہ اقا اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں ف اخوان حکم تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں یعنی شریعت کے حکم میں ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آئے ان لوگوں کے لیے یعلمون لمون یونیبون جو انبت کرنے والے لوگ ہیں بھائی نقسو ایمان ہوں ممباد اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسموں کو ممباد آہ دہم عہد باندھنے کے بعد یعنی اپنا معاہدہ توڑ دیں و تانوفی دین کم اور تانا زنی کریں تمہارے دین میں یعنی کیڑے نکالیں تنقید کریں فقاتلو آئی مت الف تو لڑو کفر کے سرگنوں سے انہوں لا ایمان لہم اس لیے کہ ان کی قسمیں کچھ نہیں ہیں لا ایمان لا عہد الحم لالحم ینت شاید کہ وہ رک جائیں اپنی شرارتوں اور اپنی خباستوں سے الا تقاتلون الا تقاتلون قوما من نہ کسو ایمان ترغیب القت ہے ماتین وجوہ تین وجو ہے تم کیوں نہیں لڑتے ہو استفام انکاری ہے جی یعنی لڑو تم کیوں نہیں لڑتے ہو ان لوگوں سے نہ کا سو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا معاہدے کی خلاف ورزی کی وہ ہم اخراج رسول اور انہوں نے ارادہ کیا رسول کو وطن سے نکالنے کا کچھ مفسرین نے کہا ہمو ہم الرسول رسول یہ یہود ہیں جنہوں نے نبی پاک کو مدینے سے نکالنے کا ارادہ کیا تھا کہ انہیں مدینے سے نکال دیا جائے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے مکے کے لوگ بھی اس سے مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ آیت نو ہجری میں اتری اور مکہ آٹھ ہجری میں فتح ہو چکا تھا اس سے اطراف مکہ کے لوگ مراد ہیں مکہ کے ارد گرد رہنے والے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مشرقین مکہ کو ہر طرح کی مدد دی اس میں نبی پاک کے نکالنے میں ان کا تعاون تھا و بداؤ کم اول مراتن اور انہوں نے ابتدا کی تم سے پہلی مرتبہ کس کی ابتدا کی جنگ کی بدر میں تم پر چڑھائی کر کے آ یا بدعوکم کم شکنی کی ابتدا مراد عہد جی. توڑنا یعنی انہوں نے پہلے عہد توڑا فل و احق کو کیوں نہیں لڑتے ہو ایسے لوگوں سے کیا تم ان سے ڈرتے ہو فلاح و احق کو اللہ زیادہ لائق ہے کہ تم اس سے ڈرو ان کم تم اگر واقعی تم مو منو تو پھر اللہ سے ڈرو قاتلوہم فرمایا میں نے تین وجوہات ذکر کی ہیں ناکسو ایک ہم دو او کم تین ان میں سے ایک وجہ بھی ان کے قتال کا باعث بننے کے لیے کافی ہے لیکن یہاں تو تینوں وجوہات موجود ہیں تو قاتلوہم ان سے لڑو یعذبہم اللہ اللہ عذاب دے گا ان کو بے ایدیکم تمہارے ہاتھوں کے ذریعے یعنی وہ تہ ہو جائیں گے قاتل ہوں گے حضیمت اٹھائیں گے ذلت رسوائی ان کا مقدر بنے گی عذاب دے گا ان کو اللہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے وہ اور انہیں اللہ رسوا کرے گا وہ یانسر اور تمہاری ان کے مقابلے میں مدد کرے گا یشف سدور مومنین اور مومن قوم کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا وہ یوز قُلُوبِهِمْ اور مومنوں کے دلوں کے غصے کو یوز ہب دور کر دے گا غیز جلن جو ان کے دلوں میں ملال ہے ویتوب اللہ مَنْ شاہ اور توبہ کی اللہ توفیق دے دے گا جس کو چاہے گا یہ جملہ موتارزائج جی یعنی ان میں سے اللہ کسی کو ایمان کی توفیق دے دے توبہ کر لے تو یہ بھی ہوگا و اللہ علیم ہم ہسب تم انترکو زجر ہے لل یا منافقین کو خطاب ہے جن منافقین کو جہاد کا حکم ناگوار محسوس ہوا ہم ہسب تم انت کیا تم سمجھتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے ولم الزین جاہدوم ان کو اور ابھی تک اللہ نے معلوم نہیں کیا ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے علم بمینا ظہور ہے جی یعنی اللہ نے ان لوگوں کو ظاہر نہیں کیا ٹھونک بجا کے دیکھا تک نہیں ولم يتخذو من دون اللہ اور ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو بھی معلوم نہیں کیا جو نئی بناتے اللہ کے سوا اور رسول کے سوا اور مومنوں کے سوا ولیج تن کسی کو دلی دوست ولیجہ بھیدی تو اللہ نے ابھی انہیں نکھارا نہیں تو اللہ ویسے ہی چھوڑ دے گا نہیں اللہ آزمائش کرے گا ٹھونک بجا کے دیکھے گا میدان جنگ سجے گا پھر وہاں پتا چلے گا کہ مجاہد کون ہے مخلص مومن کون ہے واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ خبردار ہے تمہارے آمال سے ماکان عل مشرقین امرو مساجد اللہ دوسرے معنی جہاد کا جواب دوسرا معنی کیا ہے جی مسجد تعمیر کرتے ہیں بیت اللہ بنایا ہے اس کے متولی ہیں حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں خدمت کرتے ہیں اچھے اچھے عمل کرتے ہیں ان سے لڑے اس کا جواب دیا جی نئی لائق مشرقین کے لیے یا مرو کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو ہمارا یا مورو کس معنی میں ہے جی مکان بنانا کسی زمین کو آباد کرنا کسی گھر کو بسانا اور اس کا انتظام کرنا سب شامل ہے جی تعمیر بھی شامل ہے اور انتظاموں ان سرام اس مسجد کا کرنا خیال کرنا ضروریات پوری کرنا یہ مشرکوں کا کام نہیں ہے شاہدین جبکہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر گواہی دینے والے ہیں کفر کی عملی طور پر زبانی طور پہ تو نہیں عملی طور پر وہ گواہ ہیں کہ وہ کفر کرنے یا وہ جو احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھتے تھے جسے مسلم نے نقل کیا لبیک اللہ مبیک لا شریک کا لا لبیک اللہ ہوا ل تم لک ہوا ملک تیرا اور تو کوئی شریک نہیں ہے ہاں وہ تیرا شریک ہے جس کا تو مالک ہے وہ خود کسی چیز کا مالک نہیں یعنی عطائی طور پہ تو نے اس کو چیزیں دے رکھی ہیں وہ جو کہتے تھے ہاں وہ تو تیرا شریک ہے یہ ہے شاہدین اللہ انفم بل کو الابت آ معلوم یہی لوگ ہیں ان کے اعمال برباد ہو گئے وہ پھر نارحم خالدون اور آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں مشرق کے تمام اعمال برباد ہیں جی کوئی عمل بھی مشرق کا اللہ کے ہاں مقبول ہو نہیں ہو سکتا جی اعمال صالحہ کی مقبولیت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے جی انما مایا مساجد اللہ اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتے ہیں جو ایمان لایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر نماز کو قائم رکھا و آت زکات زکات دیتا رہا لم إِلَّا اللہ اور وہ نئی درا اللہ کے سوا کسی سے لم اللہ لا یوشرق بلاہ العظیم مابودان باطلہ سے غیر اللہ سے غائبانہ خوف نہیں کھاتا فاسا اولا پس امید ہے الاکا ایسے لوگوں کے بارے میں یقون من المحتین کہ وہ ہوں گے من المحتین منزل مقصود تک پہنچنے والے منزل مقصود کیا جنت جو لوگ مسجدیں آباد کرتے ہیں اس میں یہ بھی آ گیا تعمیر کرنا اور اس میں یہ بھی آ گیا اس کا انتظام و انسرام کرنا جیسے محلوں میں مسجدیں ہوتی ہیں تو کچھ لوگ ذمہ داری لیتے ہیں پھر وہ انتظام کرتے ہیں صفوں کا سپیکروں کا پانی کا امام کا موزن کا خطیب کا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سنت دے رہے ہیں کہ یہ مومن لوگ ہیں من آ من پھر اللہ ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ یہی لوگ منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی بشارت ہے جو لوگ اللہ کے گھروں کا خیال کرتے ہیں اور اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اور اللہ کے گھروں کا انتظام و ان کرتے ہیں یہ جو مسجد کی صفائی ہے اس میں اللہ بندے کو بڑا اجر دیتی ہیں کہیں حدیث تو نہیں ہے نہ کوئی نہ قرآن ہے اس سے کچھ ثابت ہو رہا ہے ان چیزوں سے لیکن اگر بندہ عظمت چاہتا ہے بلندی چاہتا ہے کہ میں بلند ہوں مجھے عظمت ملے میں اللہ کی نگاہوں میں محبوب ہو جاؤں تو پھر وہ مسجد کی صفائی کرے مسجد کا سین صاف کرے دریاں صاف کرے صفیں صاف کرے دیواریں صاف کرے کئی ہم نے علماء ایسے سنے ہیں جو یہ کام رات کے اندھیرے میں چھپ کر کیا کرتے تھے یعنی رات کے وقت وہ مسجدوں میں آتے ہیں مسجدوں کی صفائی کرنے لگ جاتے ہمارے بندیال میں مولانا محمد ابراہیم صاحب ہوتے تھے رحمت اللہ علیہ. میرے بڑے چچا کے وہ شاگرد تھے اور انہوں نے میرے چچا کے کہنے پر ساری زندگی بندیال میں گزار کیا استاد کا ادب ہے جی یعنی چچا نے صرف یہ کہا تھا کہ مولوی ابراہیم یہی رہنا ہے بس پھر وہ وہی کے رہیں شادی بھی نہیں کی بس مسجد میں بیٹھے ہیں جس دیوار کے ساتھ وہ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے پڑھاتے تھے وہ چپس تھی چپس وہ جگہ گھس گئی اسی ایسی طالب علموں کو اکیلا پڑھایا کرتے صرف کے بڑے امام تھے صرف ناحف کے بڑے امام تھے کیا بات ہے صرف پڑھانے میں ان کی بڑے نیک آدمی تھے اللہ اکبر تو وہ سارا دن پڑھاتے رہتے تھے مسجد میں ہی رہتے تھے رات کے ٹائم وہ مسجد کی صفائی کیا کرتے مسجد کو صاف کیا کرتے تھے وہ رات کے ٹائم میرے میرے چچا کبھی کبھی عجیب باتیں کیا کرتے تھے بڑے چچا جو بہت بڑے عالم تھے حضرت مدنی کے شاگرد تھے تو ایک دفعہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ سے پوچھے کہ مولوی عبد الکریم کیا لائے ہو تو میں اپنے اس شاگرد کو پیش کروں مولوی ابراہیم کو اگلا جملہ بڑا زبردست کہا انہوں نے ان کو اپنے شاگرد کا پتہ تھا نا کہ میں مولوی ابراہیم کو پیش کر کے اللہ سے کہوں گا اگر تیرے پاس کوئی فرشتہ بھی اتنا پاکیزہ ہے نا تو یا اللہ لے آ اتنے نیک تھے یعنی بڑے سالے آدمی تھے تو مسجد کی وہ رات کے ٹائم صفائی کیا کرتی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ میرا جو کمرہ ہے بیٹھک ہے یہاں میں بیٹھتا ہوں اگر کوئی آدمی میرے کہے بغیر اس کی صفائی کرے میں کہوں بھی نہیں وہ اس کی چھت دیواریں صوفے میز فرش صاف کرے چمکا دیں مجھے وہ کتنا اچھا لگے گا اسی سے اندازہ لگا کہ میرے کمرے کی کوئی صفائی کرتا ہے تو مجھے کتنا اچھا لگے گا اور جب اللہ کے گھر کی کوئی صفائی کرے گا جھاڑو دے گا گندگی ہٹائے گا تو اللہ کو وہ بندہ کتنا پیارا لگے تو میں تو اکثر طالب علموں سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ مسجدوں کی صفائی کیا کریں کوئی وقت لگایا کریں اگر کوئی شرم آتی ہے بھی دن میں کیا صفائی کر رہے ہیں یا کوئی عالم ہے تو رات کو کر لیا کریں مسجدوں کی صفائی کرنا اللہ نے بڑائی بڑی خوشخبری سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں کا انتظام انسرام کرتے ہیں اجالتم سقایت الحاج مشرقین کے ایک باطل گمان کا رد دیچ جی کہتے ہیں بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و نبی پاک کے چچائیں فتح مکہ کے دن ایمان قبول کیے ہیں انہوں نے حضرت علی سے کہا تم یار اگر کلمہ تم نے پڑھا ہے اور تم نے تو ہم بھی تو کوئی برے کام نہیں کرتے رہے نا ہم نے بھی تو بیت اللہ بنایا ہے حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں ہم بھی تو یہی کام کرتے رہے ہیں نا اس کا جواب دی اجال تم شکایت الحاج کیا تم نے کر دیا حاجیوں کو ستو پلانا وہ امارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کا بسانا کا من آمنا منا کا عمالے من آمنا منا کا عامالے من, من آمنا یہ عمل تم نے اس آدمی کے عمل کے برابر کر دیا جو ایمان لایا اللہ پر یعنی اللہ کے تمام آکام پر اور قیامت کے دن پر اور اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں لا یستون اند اللہ یہ دونوں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے تو جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو ان کے عمل بھی برابر نہیں ہو سکتے واللہ لا یہ دل الظالمین اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ ظالم کون ہے جو مشرق مواحد کو ایک جیسا سمجھتے ہیں وہ کہتے وہ بھی تو مشرق ہیں ہسپتال بناتے ہیں بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں بڑے نیک نیک عمل کرتے ہیں چہرے پہ داڑھی بھی ہے اور تصویر بھی ہے تو وہ بھی تو نیک لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں جو مشرق مواحد کو ایک جیسا سمجھتے ہیں ظالم ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اللہ زینہ من بشارت ل مہاجرین جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ذریعے اپنی جانوں کے ذریعے اعظم درا جتن اللہ ان کے درجے بہت بلند ہیں اللہ کے ہاں کن سے جنہوں نے جہاد نہیں کیا اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کے مقابلے میں فائزون اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے یو بشیرو خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب اپنی طرف سے رحمت کی ورضوان اپنی طرف سے رضا مندی کی وجنات اور باغات کی لہم فیا نعیم و مقیم ان کے لیے ان باغوں میں ہیں نیم دائمی مقیم ہمیشہ خالدین افیہ رہنے والے ان میں آبادن ہمیشہ ان اللہ ان یقینا اللہ کے پاس ہے اجر عظیم جن صحابہ نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا یہ آیت ان کے بارے میں ان کی بڑی عظمت کو بیان کر رہی ہے بڑے درجات بیان ہو رہے ہیں ان کے لیے جی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان ظن رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت طلع و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ان میں شامل ہیں جی حضرت سیدنا علی ابن نے طالب رضی اللہ تعالیٰ وہ اس میں شامل ہیں ایمان بھی لائے ہجرت بھی کی جہاد بھی کیا اللہ کی رضا مندی بھی ملی رحمت بھی ملی باغات بھی ملے اللہ راضی ہو گیا ہے کوئی بے ایمان راضی نہیں ہوتا تو خسمہ نکھاوے آج ان سے کوئی راضی نہیں ہوتا وہ کہتا ہے نہیں میں ان پہ تنقید کرتا ہوں ان نے یہ کیا تھا انہوں نے وہ کیا تھا جائے وہ جہاں جانا چاہتا ہے اللہ کی رضا سے بڑی چیز بڑی نعمت کائنات میں کوئی نہیں ہے اللہ نے ان پر نعمتوں کی بارش برسا دی ہے یا یوح جی. لذینہ منو تیسرے مانے کا جواب جی مانے جہاد تیسرا کیا مانے ہے جی کیسے لڑیں ادھر ہمارا باپ ہے چچا ہے ماموں ہے بھتیجا ہے بھائی ہے رشتے دار ہیں یہ مانے تھا جی قریبی رشتے ہیں ہمارے ان سے لڑ جائیں اس کو دور کیا جی یا یو الزینا منو اے ایمان والو لا تخو آبا کم نہ بناؤ اپنے باپ دادوں کو وحوانہ اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو اولیاء دوست انستحب الفر ایمان اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان کے بدلے کفر کی طرف وہ جا رہے ہیں تو انہیں اپنا دوست نہ بناؤ وہ میں یتول ہوں من کو میرے اس سمجھانے کے بعد کہ ان کو دوست نہیں بنانا جو ان کو دوست بنائے گا من کون تم میں سے یعنی تم مومنوں میں سے فاؤلا ایک مزالمون تو یہ دوست بنانے والے بھی ظالم ہوں گے فکہ نے لکھا ہے کہ جس کافر کے ایمان لانے کی توقع وہ ضدی نہیں ہے انادی نہیں ہے ہٹ دھرم نہیں ہے اور وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں اسے سمجھاؤں اس کے سامنے دین کی بات رکھوں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے ایمان و نصیب کر دے تو اس مسئلے حد سے اس کے ساتھ تعلقات رکھنا جائز ہے کہ نیت یہ ہو اور اگر نیت یہ ہو کہ ان سے لڑائی نہیں کرنی ہمارے باپ دادا اور تقریر میں شرک کا یہ رد نہیں کرنا اس لیے کہ یہ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے ہیں اور یہ تردید ہوگی تو ان کو تکلیف ہوگی اس طرح کا تعلقات رکھنے جائز نہیں ہے کل انکان اباؤ کم زجر ہے اور اسی سے تعلق ہے جی. اگر ہیں تمہارے باپ دادا و اور تمہارے بیٹے اخوان حکم اور تمہارے بھائی وہ ازواج اور تمہاری عورتیں بیویاں وہ تو اور تمہاری برادری عشیرہ کمبا کبیلا بم والوں ایک طرف تم ہوا اور اگر ہیں تمہارے مال جن کو تم کماتے ہو ایک مال مفت میں آ جاتا ہے کسی نے توفہ دے دیا ہدیہ مل گیا وراثت میں مل گیا اس مال کے ساتھ اتنی محبت بندے کو نہیں ہوتی اتنی محبت اس مال کے ساتھ ہوتی ہے جسے وہ خون پسینے سے کماتا ہے محنت کرتا ہے اس لیے اللہ نے قید لگا دی وہ تجارت ان تک شونا کا سادا اور تمہاری وہ تجارت کہ تم ڈرتے رہتے ہو کساد اس کے مندے پڑ جانے سے بے رواج ہو جانا شاہ ولی اللہ صاحب نے بے رواجی کا مانا کیا جی. یعنی سیزن گزر گیا اور مال موجود ہے تو بندہ گھبرا گیا کہ یار مال پڑا ہوا ہے سیزن گزر گیا ہے اگلا سال تو جس وہ تجارت جس کے بے رواج ہونے سے تم ڈرتے رہتے ہو وہ مسا ترزونا اور تمہارے وہ مکان حویلیاں ترزونا جن کو تم پسند کرتے ہوبا الیکم یہ زیادہ پیاری ہیں سات چیزیں اللہ نے گنی ہے سات چیزیں اور یہ سات چیزیں کون سی گنی ہے سات وہ چیزیں اللہ نے گنی ہیں جن کے ساتھ بندے کو فطرتن محبت ہوتی ہے یعنی فطرت یہ ہے کہ ان کے ساتھ پیار ہے باپ کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ کنبا چچا مامو یہ رشتہ داریاں مال تجارت حویلیاں مکان کوٹیاں اللہ نے وہ چیزیں گنی جن سے فطرت بندہ محبت کرتا ہے اللہ نے کہا اگر یہ سات چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں نا من اللہ ہے کس سے اللہ سے یعنی اللہ کے دین سے ورسولی اور اس کے رسول سے وہ جہادن فی سبیل ہی اور جہاد فی سبیل اللہ سے فتربسو انتظار کرو حتہ یاتی اللہ بی امرے یہاں تک کہ اللہ لے آئے اپنا حکم عذاب والا بھائی امری امر عذاب تمہیں تم پر کوئی عذاب اللہ اتارے انتظار کرو آج ہم جس عذاب کا شکاروں میں ہے یا نہیں لیکن ہر بندے کے ذہن میں بیٹھا ہوں کہ یہ وبا ہے یہ وائرس ہے لوگوں کو نیندیں نہیں آ رہی ایک آدمی اس وائرس کا شکار ہوا ایک دوسرے بندے نے پانچ دن پہلے اس کو ایک دکان پہ دیکھا کہ وہ اس دکان پہ بیٹھا ہوا ہے یہ بھی اس دکان پہ گیا اب اسے پتہ نہیں کہ میں نے اسے ہاتھ ملایا یا نہیں ملایا پانچ دن کے بعد اسے پتہ چلا کہ اسے تو کرونا وائرس ہو گیا ہے وہ تو ہسپتال میں اب اس بندے کو ساری رات نیند نہیں آئی میں پانچ دن پہلے اس سے ملا ہوں پتہ نہیں میں نے ہاتھ ملایا یا نہیں ملایا اور اگر ملایا تو پھر کہیں وہ وائرس یعنی ایک ذہنی کوفت ہے پریشان ہے لوگ کاروبار بند ہو گئے معاشی طور پہ لوگ انتہائی پریشان ہیں ہماری مسجدیں مدارس ہم اس کا شکار ہیں اب مسجد کے جو اخراجات ہیں وہ تو اسی طرح ہیں عملے کی تنخواہیں بجلی کے بل وہ تو اسی طرح دینے ہیں. آمدن میں کمی ہو گئی یعنی ہر طرف ہر طبقہ متاثر ہو گئے ہر طبقے کو اس نے جکڑ لی اب رمضان وبارہ کا کل پہلا جمعہ تھا ہماری جمعے کی جو جھولی مسجد کی ہوتی تھی وہ تقریباً ستر ہزار پچہتر ہزار یہ ہماری پہلے جمعے کی بلکہ ہر جمعے کی یہ ہماری جھولی ہوتی تھی کل ہوئی ہے تیرہ ہزار ہر بندہ متاثر اب لوگ جو دینے والے ہیں ان کے پاس خود پیسہ نہیں دکانداروں کی دکانیں بند ہیں تاجر کے پاس پیسہ نہ آ رہا ہو تو وہ کیسے وہ تب دے گا کہ اس کو کہیں سے مل رہا ہو جہاں سے قرضے لینے تھے کہیں سے مل نہیں رہی ہیں اگرائیاں بند ہیں بیر کے شہروں سے جو لوگ وصول کرتے تھے وہ سفر بند ہیں دکانیں بند ہیں ہر ایسی پریشانی ہو گئی تو یہ بھی تو عذاب ہے ہم سارے اپنے دل کا کہتے ہیں کہ اس سے بڑا مفتی کوئی نہیں ضمیر سے بڑا مفتی کائنات میں کوئی نہیں یہ کبھی فتوا دیتے ہوئے ڈنڈی نہیں مارتی یہ بالکل صحیح فتوے دیتا ہے صحیح فیصلے کرتا ہے یہ ضمیر ہم سب اس ضمیر کو ترازو بنا دی. ترازو ضمیر کا ترازو بنا دی. ایک پلڑے میں ہم سات محبتیں ڈال دیں جو اللہ نے ذکر کی دوسرے پلڑے میں ہم تین محبتیں ڈال دیں جو اللہ نے ذکر کی کتنے لوگ ہیں کہ تین والا پلڑا بھاری ہوگا اور بے حساب لوگ ہوں گے کہ سات والا پلڑا کیا ہوگا بھاری ہوگا اللہ اور رسول کی کوئی پرواہ یہ محبت کا یہ معنی نہیں ہے میں صدقے جاننا تو میں صدقے جانیاں یہ نہیں ہوتی محبت نبی ابا کا نام ہے یہ محبت ہے میلاد کے جلوس نکالنے کا نام محبت ہے نعرے لگانے کا نام محبت ہے نعرے مار دو نام محبت نام ہے عمل کا عمل ایک طرف اللہ کے نبی کا حکم ہو شادی اور غمی کے موقع پر اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے شریعت دوسری طرف کھڑا ہے ماموں چچا داماد داماد کا والد اور آدمی کہتا ہے ان کو تو اب ناراض نہیں نہ کرنا ان کی مان لیتا ہے تو اس نے اللہ اور اللہ کے نبی کو پیچھے پھینک دیا برادری کو آگے کرنا اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ کام کرو گے انتظار کرو میرا عذاب تم پر کس وقت اترتا ہے لقد نہ سرکم اللہ فی مواد نہ بشارت جی ماں قبل سے کیا ربط ہوگا جی رشتے داری کو قربان کر کے برادری کو قربان کر کے اگر دین کو مقدم رکھو گے تو پھر اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا مدد دینا اللہ کا کام ہے تم نے دیکھا نہیں کہ کتنے مقامات پر اللہ نے تمہاری مدد کی ہے تو تم اللہ کے دین کو مقدم رکھو پہلے بھی تمہاری مدد کرتا رہا ہوں اللہ کے دین کو مقدم کرو اب بھی تمہاری مدد کروں گا تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی فی مواطن کثیرہ بہت ساری جگہوں پر ویوما ہنئی نے خاص کر کے ہنین کے دن مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے ہنین مکے سے چند میل کے فاصلے پر ہے وہاں مشرقین کے کچھ قبائل آباد تھے حوازن سکیف حوازن، لاہوری ہے سے سقیف، سے سے یہ بڑے تیر انداز لوگ تھے جنگجو تیر انداز فتح مکہ کے بعد آپ نے ان پر چڑھائی کی مسلمان تھے بارہ ہزار جن میں وہ نئے نئے مسلمان ہونے والے بھی شامل تھے جو فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لائے وہ بھی شامل تھے اور یہ مشرقین تھے چار ہزار مسلمانوں نے راستے میں جاتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا جی گل ہی کوئی نہیں کل بدر میں ہم تین سو تیرہ تھے ایک ہزار کا منہ پھیر کے رکھ دیا تھا آج ہم بارہ ہزار ہیں مقابلے میں چار ہزار ہیں چٹکیوں کی بات ہے بات ہی کوئی بس اللہ کو یہ بات پسند نہ کہ مجھ سے بھروسہ کیوں ہٹائے وہ بڑے تیر انداز تھے انہوں نے سوچا کہ اگر مسلمان میدان میں آ گئے نا تو خیر نہیں ایک درہ سا تھا چھوٹی جگہ جہاں سے سب مسلمانوں نے گزرنا تھا اس سامنے تیر انداز ان کے بیٹھ گئے نشانہ ان کا بڑا تھا جو ہی مسلمان سامنے آئے انہوں نے تیروں کی بارش کری مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے ان کے تیر ترکش میں تھے تلواریں نیام میں تھی انہیں تیر نکالنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا لگے بھاگنے جس کا منہ جس طرف آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے خچر پہ سوار تھے اس کی رکاب تھامی ہوئی تھی آپ کے چچا حضرت عباس نے اور دوسری رکاب تھامی ہوئی تھی سفیا نبن ابو سفیان ابن حارث نے یہ نبی پاک کا چچا داد بھائی تھا جی یہ وہ ابو سفیان نہیں ہے وہ ابھی ابو سفیان ابن ہر میں جو حس معاویہ کے والد ہیں یہ ابو سفیان ابن حارث ہے تو آپ نے خچر کا رخ اسی طرف موڑ دیا جس طرف تیر آ رہے تھے پھر آپ نے صحابہ کو آواز لگائی ادھر آؤ حضرت عباس بڑے بلند آواز تھے نبی پاک نے ان کو آواز لگاؤ زور سے کہ میں ادھر ہوں سارے صحابہ پھر جمع ہوئے مل کے حملہ کیا اللہ نے فتح تھا بڑا مال غنیمت ملا بڑے لوگ قیدی بنے چھ ہزار عورتیں قیدی بنی چھ ہزار عورتیں مالک عنیمت میں چوبیس ہزار اونٹ مالک غنیمت چوبیس ہزار اونٹ تیس ہزار بھیڑ بکریاں سونا چاندی اس کے علاوہ اس کی طرف اشارہ ہے جی از آجبت کم کثرت جب تمہیں خوش کیا تمہاری کثرت نے ہم آج بہت ہیں فلم تو ان پھر وہ کسرت تمہارے کچھ کام نہ آئی وزاقت آئی کم اور تنگ ہو گئی تم پر زمین بیمار رہو باوجود کشادگی کے اس طرح وہ بھی زمین تنگ ہو گئی سما ولئی تم مدبرین پھر تم پلٹے پیٹھ دے کر بھاگے سما ہنزل اللہ اور سکی پھر اللہ نے اتاری اپنی طرف سے تسکین علی رسول ہی اپنے رسول پر اور مومنوں پر وانزل زلا اور اللہ نے اتارے ایسے لشکر لم تروا جن کو تم نے دیکھا نہیں فرشتے اتارے وعذب الزینہ کا فرو اور اللہ نے عذاب دیا کافروں کو ذالک کا الكافرین کافرین یہ سزائے کافروں کی سمیتوب اللہ پھر اللہ متوجہ ہوگا اللہ توبہ کی توفیق دے دے گا اس کے بعد علامیہ شاہ جس کو چاہے گا کیونکہ وہ بخشنے والا مہربان ہے حوازن اور ثقیف یہ دونوں بڑے قبیلے تھے اللہ تعالی نے اس قبیلے کے سرداروں کو باقی لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا یہ جی اسما یتوب اللہ یا منو ان نہ مل مشرے کو جا سن جب کفر کی قوت ٹوٹ گئی مکہ بھی فتح ہو گیا ہنین بھی سکیف بھی ہوازن بھی ارد گرد کے سارے قبیلے بھی دھاک بیٹھ گئی مسلمانوں کی اور سارا عرب اسلام کے زیر نگی ہو گیا اور مکہ کو اسلامی حکومت کا مرکز قرار دیا گیا تو پھر اعلان کیا گیا اے ایمان والو ان مل مشرقوں نہ جا بے شک مشرق پلید ہے فلا اکرب المسد الحرام پس وہ قریب نہ آئیں مسجد حرام کے بادہ عام ہم حاضا اس سال کے بعد نو ہجری مسجد حرام و مای تعاللہ کو بھی حدود حرم مراد ہے صرف بیت اللہ مراد نہیں ہے حدود حرم مراد مقصد یہ تھا کہ کوئی مشرق حج و عمرے کے لیے نہیں آئے گا اور حج کے اکثر افعال جو ہوتے ہیں وہ مسجد حرام سے باہر ہوتے ہیں منا مزدلفا تو مسجد حرام سے مراد حدود حرم ہے جی منع کر دیا گیا کوئی مشرق آئندہ حج کرنے کے لیے عمرے کرنے کے لیے نہیں آئے گا حدود حرم میں بنق تم آئی لا چوتھے معنے کا جواب ہے کیا بات ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی چوتھا معنے چوتھا معنی کیا ہے مشرقین کو تم نے منع کر ہے کہ وہ مکے کے قریب نہیں آئیں گے تو پھر تجارت نہیں ہوگی غلہ دیگر اشیاء ضرورت کی کہاں سے آئیں گی یہی تو لوگ ارد گرد سے لے آتے تھے غلہ لے آتے تھے چیزیں لے آتے تھے بیچتے تھے مکہ منڈی تھی بہت بڑی تو یہ اشکال پیدا ہوا جا. اب تو کسی مشرق نے آنا نہیں تجارت ہونی نہیں تو غلہ دیگر اشیاء ضرورت کی کہاں سے آئیں گی جواب دیا بھائی ان میں آئی اور اگر تم ڈرتے ہو آئلا تن فقر سے یغنیکم اللہ من فضلہ تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے انشاء اگر چاہے گا بارش برسا کے مدینے کی سرزمین کو شاداب کر دے گا یہ ہے یغنیکم اللہ من فضلے مال غنیمت اس کثرت کے ساتھ آئے گی کہ تم غنی ہو جاؤ گے یہی دیکھ لو نا چوبیس ہزار اونٹ اور تیس ہزار بکریاں اور کلو کے حساب سے سونا اور چاندی صرف انین میں آ گئی اہل نجد نجت کا علاقہ اور دوسرے علاقوں کے لوگوں کو اللہ اسلام ایمان کی دولت سے مالا مال کرے گا وہ تجارت کے لیے اپنا سامان مکے لے آئیں گے قاتل الزین ال چار موان جہاد کا جواب ہو گئے جو زینوں میں اشکال پیدا ہوتا تھا کیسے جہاد کریں ان کے ساتھ تو عہد و پیمان ہے کیسے جہاد کریں یہ تو بیت اللہ کے متولی ہیں کیسے جہاد کریں ان میں تو اپنی برادری کے لوگ ہیں کیسے جہاد کریں اے غلہ وغیرہ آئے گا نہیں یہ بیان کرنے کے بعد قاتل الزینہ دعو صورت اعلان جنگ بما وجوہات سبا پہلے میں نے چھ وجوہات لکھوائی تھی سات کر لیں جی ان سے لڑنے کی وجہ کیا ہے وہ اللہ بیان کریں گے کاتل جی الزین لا مینو نبلا لایو وجہ اول لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ قیامت کے دن پر ایک وجہ ولا یو دوسری وجہ اور حرام نہیں سمجھتے اس چیز کو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا رسول اس کا مبین ہے حلال و حرام کرنے والا اللہ ہے رسول کی طرف جو نسبت ہے مجازن ہے اس لیے کہ اس کو بیان اللہ کا نبی کرتا ہے ورنہ اللہ یہ کیوں کہتا یا نبیو لیما تو ہر ریمو ما الحلہ کا ولا یدین دین الحق اور وہ قبول نہیں کرتے سچے دین کو یہ کون لوگ ہیں من الزین ات ال کتاب ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہتو ات جزیہ یہاں تک کہ وہ دے جزیا دن اپنے ہاتھ سے وہ ساگرون زلیل ہو کر مشرقین عرب کے لیے صرف دو راستے ہیں جی اسلام قبول کر لیں یا کاتل یا علاقہ چھوڑ کے نکل جائیں اور یہود و نسارا کے لیے کیا حکم ہے ہتھیار پھینک دیں ٹیکس دیں جزیا سلو کریں اور اسلامی سلطنت کے ماتح زندگی گزاریں بحثیت اقلیت کے یہ جو کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں اہل کتاب اور ہوتے ہیں ات کتاب اور ہوتے ہیں ات کتاب جو ہیں یہ بڑے اچھے لوگ تھے یہ ہمارے دوست علماء عوام کو بس برگلانے کے لیے کہتے رہتے ہیں اس لیے کہ جہاں زبیعے کو حلال قرار دیا گیا وہاں اوت کتاب آ گیا کہ جن کو کتاب دی گئی تھی ان کا ذبیہ حلال ہے تو پھر ان حضرات نے کہا اوت الکتاب تو بڑے اچھے لوگ تھے جی ان کا زبیہ حلال ہے اے سن لو جتنے چنگے لوگ سنو اوت الکتاب من الزین اوت الکتاب کون تھے لا مینون بلّا ولا یحرمون ما مرم اللہ یدینون دین الحق اہل کتاب اوت الکتاب ایک ہی بات ہے کوئی فرق ہی نہیں ہے دونوں میں وکالت من اللہ وجہ سوم جی تیسری وجہ جی کتال کی اور یہودی کہتے ہیں ازیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں مسیح عیسی اللہ کا بیٹا ہے زال کا کلوم بے یہ ان کی بات ہے ان کے منہ سے جس کی دلیل کوئی نہیں کوئی حجت نہیں یوزاہ اونا یو کرتے ہیں شاط القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت میں کیا ریس کرتے ہیں ریس کرنا ریس کرتے ہیں پہلے کافروں کی بات کی کول لزینہ کافرو من کب ریس کرنے لگے پہلے کافروں کی بات کی یہ پہلے کون ہے کافر ان کے آباؤ اجداد چونکہ آباؤ اجداد یہ کہتے چلے آ رہے ہیں یہ بھی ان کی دیکھا دیکھی کہہ رہے ہیں یہ ابن اللہ سے مراد حقیقی بیٹا نہیں ہے جی جسمانی نہیں کتنے پاگل تو نہیں تھے نا بھائی اللہ کی کوئی بیوی ہوگی اللہ نے شادی کی ہوگی وظیفہ زوجیت ادا کیا ہوگا اور یہ پھر اللہ کا بیٹا پیدا ہو گیا ہوگا مراد نائب ہے نائب متصرف مختار بہی مانا جس طرح باپ اپنے کچھ اختیار بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ دکان توں سنبھال لے یہ کام تو نے کرنا ہے اللہ نے بھی کچھ اختیار ان کے حوالے کر دی کرتبی نے لکھا کرتبی جی. نے اور دوسری جگہ پہ ات خز اللہ اللہ نے بنا لیا بنا لیا بنا لیا کا لفظ بتا رہا ہے نہیں اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا یعنی بیٹوں جیسا سلوک کرتا ہے پھر وہ خود کہتے تھے نہ نو ابنا اللہ ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں وہ کس معنی میں کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں وہ تو خود اپنے ماں کے کوک سے انہوں نے جنم لیا وہ یہودیوں کے علماء عیسائیوں کے علماء انہوں نے عوام کو کہا نہ نو ابنا اللہ ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں آگے واو تفصیری ہے اہب باہو یعنی ہم اس کے محبوب ہیں پیارے ہیں کس معنی میں جس طرح باپ اپنے بیٹے کی سفارش رد نہیں کرتا اللہ بھی ان کی سفارش کو رد نہیں کر. اس معنی میں بیٹا کہ اختیار والے کی اب گردوں سے مسانے سے جو پتھری خارج کرنی ہے نا یہ اللہ نے اختیار دیا ہے للہ ٹون والوں کو بھئی یہ محکمہ تمہارے سپور تھے اس ماہنے میں ابن اللہ کہتے تھے اور جوڑوں میں ہوا ہو گئی ہو نا تو یہ محکمہ اللہ نے دے دیا شاہ جیونا کو بھئی اب جوڑوں سے ہوا تم نے خارج کرنی اور بیٹے جو ہیں یہ محکمہ اللہ نے دیا ہے سلطان باہو والوں کو بھئی یہ اب تم نے کام کرنا بالکل اس طرح جس طرح ایک وزیر اعظم ہوتا ہے پھر اس کے نیچے وزیر ہوتے ہیں صحت کا وزیر تعلیم کا وزیر پارلیمانی امور کا وزیر وہ کام کرتے ہیں اسی طرح اللہ جو ہے وہ اللہ اعظم ہے اور اس کے نیچے یہ چھوٹے چھوٹے الہ ہیں جس کو حضرت یوسف نے کہا تھا آر ام اللہ امواحد کیا یہ الگ الگ ربوٹڑے الہ یہ بہتر ہیں یا اللہ اکیلا بہتر اس معنی میں وہ ابن اللہ کہتے تھے کا اللہ اللہ نے ان پر لانت کی انا یو فکون یو فکون کئی حق یہ کہاں سے پھرے جا رہے ہیں حضرت صاحب میں نہ کرتے ہیں انہوں دھکا کتوں لگ گیا اننو اننو دھکا کتوں لگ گیا کہاں سے الٹے پھرے جا رہے ہیں اتو آبار چوتھی وجہ جی ات رابے وجہ رابے جہاد کی انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو آبار جمع حبر کی جید عالم معمولی عالم نہیں جید عالم رومان راہب کی جمع ہے خوف کے معنی میں اب مانا کریں گے درویش گدی نشین پیر انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو روبانہ ہوں اور درویشوں کو اربابن رب مندون اللہ اللہ کے سیوا ول مسیحب نریم اور انہوں نے بنا لیا مسیح بیٹے مریم کو بھی رب و ما او میرو حالانکہ انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا پت وجیل تو رات و انجیل میں حالانکہ انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا لیا بدو الحم واحدہ کہ وہ عبادت کریں ایک الہ کی کیوں لا الہ اللہ اس کے سوا الہ کوئی نہیں صبح نہ ہوں اما کون پاک ہے وہ ان کے شریک بتانے سے ایک بات تو دوست جہاں جہاں سن رہے ہیں قرآن ان کے سامنے ہے یا نہیں ہے یہ کون سی ہے جی آیت اتقزو آب آ ہوں اکتیس سورت توبہ کی آیت نمبر اکتیس ہے جی اس کو نوٹ کریں جی آباب آب. یہ جو کئی حضرات ممبر و میراپ کے وارث لوگ آ, لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں لوگوں کو شرک کی طرح مائل کرتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ من دون اللہ سے جہاں جہاں قرآن میں من دون اللہ آیا ہے اس سے بت مراد ہوتے یہ کب کہتے ہیں جب ہم وہ ساری ایتیں پڑھتے ہیں کہ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے کسی چیز کے مالک نہیں سنتے نہیں پکاروں سے غافل ہیں وہ ہم ایتے پڑھتے ہیں تو ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے وہ عوام کو پٹی پڑھا دیتے ہیں یہ جی من دون اللہ من دون اللہ اس سے بت مراد تو جو زدی بندوں سے تو ہماری گفتگو کوئی نہیں زدی بندے سے ہماری کوئی گفتگو نہیں جس پر اللہ نے مور لگا دی ہے نا بے قرآن کی آیت کو پڑھ کے بھی خود پڑھ کے پھر وہ گالیاں بکتا ہے زد کرتا ہے اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں اس کا علاج نبی پاک کے پاس بھی کوئی نہیں تھا صلی اللہ ہو. ان کو بھی اللہ نے کہا آن ہو معامل تون زیرو لایو لیکن اگر کوئی منیب لوگ ہیں انابت رکھتے ہیں انابت اور خوف الہی وہ عشایت پہ غور کریں جی. من دون اللہ کس پر بولا گیا ہے جی احبار روحبان انہوں نے اپنے مولویوں کو اپنے پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تو یہ اخبار اور روحبان بتیں یہ بتوں کے بارے میں آیا ہے اس کو نوٹ کریں وہ لوگ دوسری بات یہ نوٹ کریں کہ حاتم تائی کا بیٹا ادی ابن حاتم یہ عیسائی سردار ہے عیسائی مذہب سے تعلق اور بڑا سردار آدمی اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دے دی مسلمانوں یہ ایت پڑی بڑے پریشان ہو کہ عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا اور مسیح بیٹے مریم کو رب بنا لیا وہ آئے نبی پاک سے ذکر کیا یا یارسولہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے میں عیسائیت چھوڑ کے آیا ہوں ہم نے تو کبھی اپنے مولویوں اور پیروں کو رب نہیں مانا کبھی رب نہیں کہا ہم نے تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ نے فرمایا یہ بتا جس چیز کو تمہارے مولوی اور پیر حلال کہہ دیتے تھے تم بغیر دلیل کے حلال مان لیتے اس نے کہا جی بالکل اور جس چیز کو وہ حرام قرار دے دیتے تھے بغیر دلیل کے حرام مان لیتے تھے اس نے کہا جی بالکل آپ نے فرمایا یہی مانا ہے رب بنانے کا یہی مانا ہے رب بنانے کا یعنی چاہے زبان سے کہو یا نہ کہو کوئی زبان سے کہنا ضروری نہیں اسی طرح اگر کسی کو اس نظریے سے پکارے کہ میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری پکار کو سن رہا ہے اور میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے اس نظریے سے پکارنا اس کو الہ ماننا چاہے زبان سے کہے یا الہ کا یہی میں ہے یوری دائیف نور اللہ پانچویں وجہ جی کتال کی پانچویں وجہ کیا ہے اعتراضات کے ذریعے شبہات شرکیہ کے ذریعے دین حق کو مٹانا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو نور اللہ اے دین اللہ کرتبی کس طرح اعتراض شرکیہ کے ساتھ بھی افواہم اپنے منہ سے بھیا بلا ہو یا با شاہ بلا میں نے کیا قبول نہ کنن اللہ قبول نہیں کرتا یا با لم یترک اللہ نہیں چھوڑے گا مگر یہ کہ پورا کر دے گا اپنے نور کو یہی دین والا نور بلاؤ کارے حل کافر اون اگر چ سمجھے کافر اس نور کو پورا کرنا ہے ہوسال رسول کیوں کیوں پورا کرنا ہے اس لیے کہ وہی وہ اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ساتھ ہدایت کے وہ دین الحق اور سچے دین کے ساتھ اسلام لے دین کل لے تاکہ غالب کر دے اس دین کو تمام دینوں پر و لو کار اگرچہ ناپسند سمجھے مشرک لوگ تو یہ دین اسلام کو شبہات شرکیہ سے مٹانا چاہتے ہیں لہذا ان کے خلاف جہاد کرو نا آمنو چھٹی وجہ قتال کی وجہ سادس چھٹی وجہ ایمان والو بے شک بہت سارے عالم وررحمان اور درویش لیا کلو نام وال البتہ کھاتے ہیں مال لوگوں کے بالباطل ناجائز طریقوں سے ناحق حق ویسدونان سبی اللہ اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے رشوت مراد ہے غیر اللہ کی نیاز مرادج لیا کلون موال اناس نظرانے مرادج عملیات کے نام پر لوگوں کو غلط شرک کی طرف گائٹ کرنا اور کفر کی طرف مائل کرنا اور پھر ان سے پیسے بٹورنے ناجائز طریقوں سے مال کھانا اور پھر ظلم یہ کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا قرآن سے روکنا درس قرآن سے روکنا دورہ تفسیر کے پڑھنے سے روکنا اس کے مقابلے میں دورہ سرف دورہ ناو دورہ ہے میراث دورہ منطق مختلف دورے شروع کر دینا تاکہ لوگ قرآن کی طرف نہ جائیں اس دورہ تفسیر کی طرف نہ جائیں لوگ اس طرف نہ آئیں حرام مال بھی کھانا ناجائز طریقے سے مال بھی کھانا اور پھر لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنا یہاں ہمارے سرگودا میں ایک عالم ہے وہ عملیات کا کام کرتے ہیں مرید بھی ہیں ان کے یہ جو پیری مریدی ہے یہ اب جو بندیوں میں بھی گھس رہی ہے دیوبندیوں نے بھی سمجھا ہے بھی ایک چنگا سوکھا طریقہ کون تقریریں کرے درس دے اور جناب قرآن سنائے اور بیٹھا رہے دس پندرہ بندوں میں بس مرید بناؤ آن میں کوئی نظرانے دیں جی میں پیسے ڈالیں حضرت جی حضرت جی حضرت جی کریں یہ طریقہ اچھا ہے یہ گھس رہی ہے پیری ہمارے دیوبندیوں میں بھی اور اگر ہمارے اشاط و توعید والے ناراض ہوں تو شاطیوں میں بھی رہی ہے پیر مریدی پیر کرنا مرید یہ وہ اس طرف جا رہے ہیں کیا کیا ہے جی پیر مریدی قرون اولا میں کوئی اس کا وجود ہے دوسری صدی میں تیسری صدی میں چوتھی صدی میں پانچویں صدی میں چھٹی صدی میں کوئی وجود اس کا کہ میں نے فلاں کو پیر مانا ہے کوئی وجود کتان کوئی وجود. یہ ہمارے برے صغیر کی بات ہے جس طرح ہمارے برے صغیر میں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اس میں اور بہت ساری رسومات بدات ایجاد ہو گئی ان میں ایک پیری مریدی بھی گھس بیعت کرنی ہے جی میں مرید ہو گیا ہوں جی یہ ہمارے پیر ہیں جی زنانی ہوئی بیعت کرو جی یہ کرو پیر پکڑنے کا کیا علت کیا ہے کیوں پیر پکڑنا ہے کسی کے ہاتھ میں جو ہاتھ دینا ہے کیوں دینا ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں مرشد پکڑنا ہے جی مرشد پکڑو پکڑو لیکن غرض کیا ہونی چاہیے غرض یہ ہونی چاہیے کہ جس آدمی کو میں مرشد مان رہا ہوں یہ عالم ہے نیک ہے مواحد ہے دین جانتا ہے میری دین و دنیا کے معاملے میں میرا دین میری دنیا دنیا کیا ہوتی ہے کاروبار بیٹوں کی شادیاں بیٹیوں کی شادیاں گھر بسانا کسی بیٹے کو الگ کرنا میری دین میرا دین اور میری دنیا اس معاملے میں اگر کبھی مجھے کوئی پریشانی لائق ہو جائے یہ نیک آدمی ہیں اللہ والا ہے میں اپنی پریشانی اس کے سامنے رکھوں گا یہ دین کی روشنی میں مجھے کوئی راستہ دکھا بس اتنی سی بات اس کے لیے آپ کسی عالم سے رابطہ کر لیں اچھا عالم ہو نیک آدمی ہو اس سے آپ تعلق قائم کر لیں کہ میری کوئی پریشانی ہوگی تو میں آپ سے ذکر کروں گا اور آپ میری اس پریشانی کو قرآن و سنت کے دلائل سے اور اس کی روشنی میں حل فرق اب مرشد کیوں پکڑا جاتا ہے ساڈیاں نمازاں بھی تو پڑھنی چھ مہینے کے بعد ہم نے تجھے نظرانہ دینا ہے کہ قیامت دے دن بھی سن چھڑا کے لے جائیں اے بھی تیری ذمہ داری کیا ہے جی پیری مرید مرشد ایک ہی ہے اور وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا کوئی مرشد نہیں ان سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے کوئی مرشد نہیں ہے ان سے ان کی سنت کتابوں میں موجود ہے سیرت کتابوں میں موجود ہے اس کو دیکھیں جو اچھے لوگ ہیں نا نیک لوگ ہیں اول تو آپ کو ملے گا کوئی نہیں چلے گئے اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی نیک لوگ تھے اللہ کے پاس چلے گئے شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری تھے چلے گئے چلے گئے آپ کو یہ پتہ ہے کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ صبح کا درس دینے کے بعد لاہور کی سبزی منڈی میں جا کے سبزی بیچتے تھے اور جو وہ کما کے لاتے وہ گھر پہ خرچ کرتے تھے حضرت لاہوری رحمت اللہ حج پہ گئے بیری سفر تھا تو جو چنے ساتھ لے گیا اس زمانے میں لوگ خوش چیزیں ساتھ لے جاتے تھے ہاجی چنے ہو گیا گڑ ہو گیا کچھ پنیاں بنا لیا چھ چھ مہینے تو حج پہ لگتے تھے چھ مہینے تو وہ آٹھ دن چنے کھا کے گزارا حضرت لاہوری کسی نے پوچھا تو فرمایا یہ جو جہاز کا عملہ ہے یہ نماز نہیں پڑتا اور بے نماز بندے کے ہاتھ کی پکی روٹی میں نہیں کھانا چاہتی کہاں یہ لوگ اب کوئی پیر یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا مرید بینک میں اس کی کمائی سود کی ہے دیکھتا ہے کوئی یہ ذخیرہ اندوز ہے ن دیکھتا ہے مولانا حسین علی تھے رحمت اللہ چلے گئے کوئی رجسٹر نہیں کوئی پیری مریدی نہیں ہے ہاں جی کوئی مریدوں کی لسٹ نہیں لوگ کہتے ہیں دوبندیاں چڑا پیر ہے دوبندیوں میں کون سا پیر ہے دوبندیوں میں ایسا پیر کوئی نہیں جو دن کے وقت تمہاری دولت لوٹے اور رات کے ٹائم تمہاری عورت لوٹے دیوبندیوں میں ایسا کوئی پیر نہیں ہے دیوبندیوں میں ایسے پیر ہیں کہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ خود ہل چلاتے تھے خود بیج ڈالتے تھے خود پانی دیتے تھے خود گندم کاٹتے تھے خود گاتے تھے بوریوں میں بند کرتے تھے ساتھ ساتھیوں کو اٹھا کے گھر لاتے تھے اور وہی گندم پکا کے طالب علموں کو کھلا دیا کرتے کہاں ملے گا یہ پیر جی ایسا پیر کہاں ملے گا جو اپنے گھر کی دولت طالب علموں کو کھلا دیں تو یہ ہمارے برے صغیر میں یہ چیز آ گئی ہے پیری مریدی بیت کرنا ہے جی یہ ہے جی اور ہمارے ہاں بھی وہ گھس رہی ہے آبیشاد توحید میں بھی وہ گھس رہی ہے اللہ اس سے محفوظ فرمائے ہمیں اور وہ جو ایک رستہ تھا توحید کا اور بالکل صحیح نبی پاک کی سیرت کا اللہ اسی پر قائم رکھے ہمیں ہم سب کو اول تو ملتا کوئی نہیں بندہ وہ لوگ چلے گئے اس کے بعد جو جانشین آئے کیا بات ہے جی جانشین آئے؟ اس لیے کہ آبا و اجداز سے سلسلہ چلا آ رہا ہے یہ بھی کوئی بات ہوئی، یہ تو وہ پرانی بات ہے یہود و نسارہ بھی یہی کہا کرتے تھے بابا چلاسی ایبتب آدمی نیک آدمی میں بھی اس کے پاس گیا ہوں حضرت شیخ القرآن بھی اس کے پاس گئے تھے حضرت شاہ جی بھی اس کے پاس گئے تھے وہ کہتا تھا مولانا سعید سے بھی میرے پاس آئے تھے مولانا یونس سے بھی میرے پاس آئے مولانا تکی عثمانی صاحب بھی میرے پاس ہے نواز شریف جانا چاہتا تھا جب وزیر اعظم تھا تو اس نے منع کر دیا کہ آپ نہ آئیں میں نہیں ملنا چاہتا اس کے بیٹے کی کوٹھی ہے اوپر والے پورشن میں وہ خود رہتے ہیں عمر ان کی بہت زیادہ ہے لیکن لگتے نہیں ہیں کہ اتنی عمر ہوگی ان کی دیکھنے میں وہ پینسٹھ سال کے لگتے ہیں لیکن ایک اور عالم تھے آباد میں مولانا شفیق الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے میں ان سے مل کے ان کے پاس آ گیا مولانا شفیق میں نے ان کو بتایا کہ میں بابا چلاسی کے پاس گیا تھا تو یہ مولانا شفیق الرحمان صاحب کی عمر تھی چوراسی سال جب میں ملا ہوں اس دن چوراسی سال تو میں نے کہا مولنا کو مجھے لگتا ہے کہ کوئی پینٹھ سال کا ہوگا تو مولنا شفیق اور رحمان صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایپٹا آباد میں جب آیا تھا نا تو میری عمر تیس سال تھی اس ویلے بھی یہی سی تو بڑا نیک آدمی ہیں سما موتا میں حیات النبی میں بڑا پختہ ہے بڑی بحث کرتا ہے کہتا ہے تکی عثمانی صاحب یہاں آئے تھے تو میں نے ان کو یہی مسئلہ سمجھایا حیات النبی والا تو وہ کہنے لگا یہ جو لوگ کہتے ہیں دنیا کی آیات دنیا کی آیات تو وہ کہتا ہے دنیا کی آیات تو ہے ہی کون یہ دنیا کی آیات کیا آیات ہے اللہ فرماتے ہیں یہ آیات ہے ہی کون مل حیات الدنیا اللہ متاءل کیساتے یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر چاند دنوں کا. اس کا تو قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہے ہی کوئی نہیں آپ دنیا کی زندگی, دنیا کی زندگی لگا. میں نے مولانا وہ بڑا بزرگ ہے بیعت نہیں کرتا. نا. کہ وہ کہہ رہا ہو جی بیت کرو میری یا نہ ہاں کوئی بڑا عالم آ جائے منت کرے تو اسے کوئی وظیفہ بتا دیتا ہے لیکن یہ نہیں کہ میری بیت کرو مجھے پیر مانو یہاں تو لوگ جناب جس طرح کسی زمانے میں گلیوں میں نہیں پھرتے تھے برتن کلی کرا لو لوگ پھرتے تھے گلیوں میں برتن کلی کرا لاؤ تھے اب اس طرح پھرتے ہیں جی مرید بن جاؤ جی ساڈے لاہور کے ایک عالم تھے ان کو بعد میں پیر بننے کا شوق چرایا میں پیر بنوں تو وہ تقریر میں کہتے تھے کہ میں فلاں کا خلیفہ ہوں اور میری بیعت کرو اور یہ وہ تو جلسہ جب ختم ہوتا ہے تو لوگوں کی عادت ہوتی ہے لوگ خطیب کو ملتے ہیں ہمیں بھی ملتے ہیں تو جو وہ سامعین میں سے جا کے ملتا نا تو مولانا کہتے ہیں تیری بیعت ہو گئی وہ بیچارہ سلام دینے جاتا ہے اور حضرت کہتے تیری بیعت ہو گئی تیری بھی ہو گئی تیری بھی ہو گئی تیری بھی ہو گئی, بھی ہو گئی یہ زبردستی یعنی مرید بنانا تو وہاں سرگودا میں تھے سرگودا میں ہے وہ ان کو عملیات کا پیری مریدی کا شوق ہے تو ان کی انہی کے بندے نے مجھے بتایا کہ ان کا ایک پورا ٹولا ہے جن میں ان کے کچھ استاد شامل ہیں کلیگ شامل ہیں شگر شامل وہ دس بارہ پندرہ بندوں پہ مشتمل ہے وہ ٹولا کوئی بندہ آ نا جی اس نے کہا جی یہ میرے گھر میں پتھر آ رہے ہیں خون آ رہا ہے یہ ہے وہ ہے اس نے کہا کپڑا لے کے آؤ تھوں شہر لے کے آؤ لے کے آیا اس نے کہا کا یہ تے ڈین تیرے گھر تے بڑے قابو جنا کر لیا بندہ گھبرا گیا تو وہ حضرت کہتے ہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اس کا علاج ہے میں علاج کر دیتا ہوں تو بارہ کلو بکرے کا گوشت لے کے بارا. وہ بارہ کلو بکرے کا گوشت لے کے آ گیا مول اندر گئے دم شم کیا دم کیا کرنا ہے بیر لے آئے کہلے کے ٹائم قبرستان جانا ہے سارا قبرستان کراس کرنا آخری قبر کے پاس جا کے گڑا کھود وہاں یہ گوشت دفن کرنا اب ہمارے ہاں یہ تاثر ہے بھائی جنات گوشت پر بڑے عاشق پھر قبرستان پھر دو بجے کا ٹیم پھر آخری قبر پھر گڑا کھودنا بندے کی ہوائیاں جب اڑنے لگی تو مولنا فرماتے ہیں ڈر گئے گھبرا گیا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہ کام ہم کروا دیں میں طالب علم کو کہوں گا وہ ڈال آئے گا اس بندے شکر کیا لو جی لو بارہ کلو گوشت اتنے ڈلوا دو پھر وہ قبرستان میں ڈالا تو گیا لیکن اس قبرستان میں نہیں اس قبرستان وہ جو بارہ بندوں کا ٹولا ہے وہ رات کو بھون کے کڑائی بنا کے اس گوشت کو کھاتے ہیں لیا کلو نہ اموال انا سے کھاتے ہیں لوگوں کے مال حرام طریقے سے اور اللہ کے رستے پہ چلنے بھی نہیں دیتے ولزین یک نظون باب علماء کے بعد دوسری پارٹی مشرق سرمایہ دار دولت مند لوگ یا یہ کہہ لیں کہ سرمایہ داروں کا ذکر ہو رہا ہے مشرق سرمایہ دار یا یہ کہہ لیں کہ تخویفیں بھی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں مال خرچو نہیں کرتے جو لوگ خزانہ بناتے ہیں ذخیرہ می کنت شاہ اللہ اور جو لوگ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی ولاون فکون فی سبیل اللہ پھر اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں ف بشر ہم نلیم ان لوگوں کو خوشخبری سنا دردناک عذاب کی یومیہ جس دن اس سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا فی نارے جہنم جہنم کی آگ میں ف تکوا پھر داغا جائے گا اس کے ذریعے یہ باہم ان کے ماتھے کو بجنوب ان کی کروٹوں کو مظہور اور ان کی پیٹھوں کو ہاضاما کنز تم اے یو ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا روتے کیوں ہو چلاتے کیوں ہو یہی ہے وہ مال جس کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے فضوکو ما کن تم پس چکھو جو کچھ تم جمع کیا کرتے تھے اس کا عذاب چکھو تم اندت شہور ساتویں وجہ جی کتاب کی ساتویں وجہ کیا ہے جی اللہ کی تحریمات مات کو قائم نہیں رکھتے اللہ کی تحریمات مات کو قائم نہیں رکھتے چار مہینے ہیں جی حرمت والے زیقات ذیل حج محرم یہ تین مہینے اکٹھے ہیں جی چوتھا مہینہ جی رجب ان میں لڑائی کرنا منع تھا تو مشرقین کیا کرتے اگر کوئی مناسب ہوتا نا وقت لڑائی کا مطلب محرم آ گیا اور محرم میں سمجھا بھئی اب اگر ہم حملہ کریں نا تو اب بڑی آسانی ہے حالات بڑے سازگار ہیں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو کہتے تھے اس دفعہ محرم میں جنگ کر لو اور سفر جو ہے نا سفر اسے حرمت والا مہینہ بنا لینا چل چار پورے کر لیں گے اس طرح وہ کرتے تھے سفر کو محرم پہ ڈال دیتے محرم کو سفر پہ اس کا ذکر کرنے لگی ان عدت اشور بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں بارہ مہینے فی کتاب اللہ فی حکم اللہ اللہ کے حکم میں لوئے محفوظ میں شریعت الہی میں کب سے یوم خلق اسماواتے والارض جس دن اللہ نے پیدا کی آسمانوں کو اور زمین کو اس دن سے بارہ مہینے منہا اربات ان حرم ان میں چار مہینے ہیں حرمت والے ذالک الدین القیم یہ حرام سمجھنا یہ چار مہینوں کو حرمت والا سمجھنا یہی ہے دین سیدھا یا یہ ہے حساب سیدھا عدین الحساب فلا تزلے موفی انا انف سکم تم زیادتی نہ کرو ان مہینے ان مہینوں میں اپنوں پر فی ہنا کچھ لوگوں نے تو کہا چار مہینے مراد دیں لیکن صحیح قول یہ ہے فی ہنا بارہ کے بارہ مہینے بارہ کے بارہ مہینوں میں اپنے ہم دینوں پر ظلم نہ کرو حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کم سے مراد اپنا آپ لیا اور مانا کیا گناہ کر کے گناہ کر کے ان بارہ مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور رہ گئے مشرق و قاتل المشرقی اور لڑو مشرقوں سے کافت سب مل کر یا کافتن کا کا میں نے ہر حال میں کما یقاتلونکم تلو نکم کا فہ کاف تالی لیا اس لیے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں سب مل کر والم وتقین جان لو اللہ متقین لوگوں کے ساتھ ہے اب آئی جو وہ آخری بات جو ایک مہینے کی حرمت دوسرے پہ ڈال دیتے تھے کہ اس مہینے میں محرم میں جنگ کر لو سفر یار حرمت والا مان لیں گے ان النسیو نسیوں والے مہینے کو ہٹا دینا النسیو کسی مہینے کو آگے پیچھے کر دینا یہ نیلوی صاحب نے میں کیا کسی مہینے کو آگے پیچھے کر دینا یادت ان فل یہ کفر کے زمانے کی بڑھائی ہوئی بات ہے بہت خوبصورت میں نہ کیا جی کسی مہینے کو آگے پیچھے کر دینا زیادت ان کفر کے زمانے کی بڑھائی ہوئی بات ہے یزلو بہلین کا فارو جس کے ذریعے گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں کافر یو ہلو اس مہینے کو حلال سمجھ لیتے ہیں آمن ایک سال و یوحر آمن اور اسی مہینے کو حرمت والا مان لیتے ہیں ایک سال اس سال محرم حرمت والا ہے جی جب ضرورت پڑی تو اس سال سفر حرمت والا کر لو جی ایسا کیوں کرتے ہیں لے تاکہ پوری کریں ادت محرم اللہ گنتی ان مہینوں کی جن کو اللہ نے حرام کی ہے وہ کہتے تھے چار مہینے پورے کرنے نے محرم نہ صحیح سفر صحیح فیو ما محرم اللہ پس وہ حلال کرتے ہیں اس چیز کو جس سے اللہ نے منع کیا تھا مال مزین کیے گیا ان کے لیے ان کے برے اعمال و اللہ اللہ یا دل کو اور اللہ کافر قوموں کو لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یا منو مالکم سورت کا پہلا حصہ ختم ہو گیا جی پہلے حصے میں کیا بیان تھا جی اعلان برات چار موانے جہاد کا جواب اور قتال کی سات وجوہات دوسرے حصے میں کیا ہے جی ترغیب الل جہاد منافقین کے لیے زجرات اور شکوہ جات پہلے ایک بات سن کے ذہن میں رکھیں تاکہ ہم سارا ترجمہ کرتے چلے جائیں گے تو آپ کے لیے ان آیتوں کا مفہوم سمجھنا ترجمے کے ساتھ آسان ہو جائے گا جی. سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا جی اس کے بعد ہنین فتح ہو گیا واپس پہنچے تو معلوم ہوا کہ شاہ رومرک اپنی فوجیں لے کر مقام تبوک جو شام کی سرحد ہے اس پر وہ اپنی فوجیں جمع کر رہا ہے شاہ روم کو کسی نے جا کے بتایا کہ مسلمان سارا علاقہ فتح کر چکے ہیں تیری سلطنت کو بھی کہیں خطرہ نہ ہو تیرے پاس پیشہ ور فوج ہے تو چڑھائی کار اور ان کا کلا کما کر دے یہ ابو عامر تھا ایک ابو عامر ابو عامر راہب جس کا نام نبی پاک نے رکھا ابو عامر فاسق یہ بڑا شرارتی آدمی تھا یہ پہلے مدینے سے بھاگا مکے پہنچا مکے کے اطراف میں لوگوں کو تیار کیا او میں لایا خندق میں لایا شرارتیں کرتا رہا جب فتح مکہ ہو گیا تو یہ بھاگ کے شاید روم کے پاس چلا گیا اس کو جا کے کہا کہ تیری خیر نہیں بچنا چاہتا ہے تو مدینے پہ حملہ کر ملیا میٹ کر دین کو اس کا ذکر آگے آئے گا یہ حضرت حنزلہ کا والد ہے حضرت حنزلہ کون ہے غسیل الملائکہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا دی. یہ ابو عامر ان کا باپ ہے بیٹا دیکھو اور پھر باپ کو دیکھو تو پتہ چلا بھائی شام کی سرحد پر تبوک جگہ کا نام ہے یہاں شاید روم فوجیں جمع کر رہا ہے آپ نے صحابہ کو بلایا مشورہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ آگے آئے ہم اس کی سرحد پر جا کر اس سے دو دو ہاتھ کرنا چاہتے تو آپ نے تیاری کا حکم دے دی تیار ہو جاؤ تو بوک جانے سخت گرمیوں کا موسم کھجوریں پکی ہوئی اگلی فصل تیار ہو تو پچھلی ختم ہو جاتی اور فصل اگر اتاری نہ جائے تو سارا سال معیشت پر اثر رہتے ہیں۔ یہ اب بارشیں آ رہی ہیں اب بھی سرگودا میں بارش ہو رہی ہے زمینداروں سے پوچھو ذرا کتنے پریشان ہیں رات بارش ہوئی زلزل یا باری رات ایک بجے ساڑھے بارہ گندم کٹی ہوئی ہے دار بڑے پریشان ہے اللہ اپنی رحمت فرما دے. اللہ اپنی رحمت فرما دے. اس موقع پہ کہتے ہیں بھائی دار کی ماں مر جائے لو. تو وہ کہتے ہیں بھائی اس پہلے گندم کٹو ماں نبا دے دفن کرا گندم معیشت ہے سارا سال کا گزران ہے فصلیں پکی ہوئی ہیں گرمیوں کا موسم ہے سواری کا فقدان ہے ریتلا علاقہ ہے سفر بڑا لمبا اور طویل ہے سینکڑوں میل اور پیشہ ور فوج سے مقابلہ ہے پہلے مقابلہ کیسے ہوتا مکے والوں سے ان, ان کے پاس بھی تلوار ان کے پاس بھی تلوار ان کے پاس بھی تیر ان کے پاس بھی تیر ان کے پاس, ان کے پاس, ان کے پاس, ان کے پاس تو جدید اسلحہ تھا اس زمانے کا پیشہ فوج ہے اس سے مقابلہ ہے تو بڑا سخت امتحان تھا چنانچے مسلمانوں کے کئی حالات ہو گئے جی. کچھ مسلمان ایسے تھے جو پہلے مرحلے ہی میں تیار ہو گئے کوئی چونکے چنانچے نہیں ہم تیار ہیں جی. کچھ ابتدان تردد کے بعد تیار ہو گئے تھوڑا سا تردد ہوا تیار ہو کچھ ایسے تھے جن کے پاس کوئی یوزر نہیں بس آج نکلتے ہیں کل نکلتے ہیں آج نکلتے ہیں شام نکلتے ہیں یہ کرتے کرتے وہ نہ جا سکے اور آپ واپس آ یہ تین گروہ ہیں صحابہ کے یہ ذہن میں رکھیں گے جی. کچھ ابتدان تیار ہو کوئی تردد نہیں کچھ ترد کے بعد تیار کچھ بغیر کسی عذر کے شریک نہ ہو سکے ان سب کا ذکر آئے گا جی کچھ منافق وہ تھے جو اپنے نفاق کو چھپا نہ سکے بہانے بنائے بہانے بنا کے چھٹیاں لیں اللہ نے ان کے سارے پردے ہٹا دیے کہ یہ کوئی معذور نہیں تھے کچھ منافق وہ تھے جو تموک میں گئے ساتھ تھے ساتھ گئے تھے انہوں نے راستے میں کیا کیا اس کا بھی ذکر یہاں سارا ہوگا جی یہ ساری چیز ذہن میں رکھیں نبی پاک جب تموک پہ پہنچے تو شاید روم کو مقابلے میں آنے کی ہمت نہ اور بیس دن رہنے کے بعد آپ بخیر وافیت واپس تشریف ہے جب بھی آپ کسی جنگ کے لیے نکلتے تو آپ صحیح سمت کا حوالہ نہیں دیا کرتے تھے نہ ادھر جانا ہے نا تو آپ کبھی نہیں کہتے تھے کہ ہم ادھر جا رہے ہیں نا. نا. آپ دوسری سمت کا بتاتے ادھر سے جائیں تاکہ منافق جو ہیں انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں یہ واحد غزوہ تھا یہاں آپ نے واضح طور پہ بتایا کہ تبوک جانا ہے تاکہ صحابہ پوری دل جمی کے ساتھ تیار ہو جائے یا یو الزین آ اے ایمان والو کچھ لوگوں نے کہا آ باللسان منافقوں کو خطاب کچھ نے کہا یہ ان مومنوں کو خطاب ہے جو تھوڑے سے تردد کے بعد تیار ہو گئے ابتدان انہوں نے تردد کیا سفر بڑا لمبا ہے کھجوریں پکی ہوئی ہیں اے ایمان والو مالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے اذا کی لکم جب تم سے کہا جاتا ہے ان فروفی سبی اللہ نکلو اللہ کی راہ میں اس سا کل تم ال ارضے چپکے جا رہے ہو زمین کی طرف کنایا ہے نہ نکلنے سے زمین سے لگے جا رہے ہو ارضی تم بلحیاتی دنیا کیا تم خوش ہو گئے ہو دنیا کی زندگی پر من آخرت آخرت کے بدلے میں تو سنو فمامت الحیات دنیا بس نہیں ہے سامان دنیا کا فل آخرات آخرت کے مقابلے میں اللہ قلیل مگر تھوڑا دنیا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اللہ تنفرو اگر تم نہیں نکلو گے نا یو کم اللہ تمہیں عذاب دے گا علیم دردناک عذاب وب دل یہ زجر ہے جی زجر ہے اور بدلے میں لائے گا تمہارے سوا قومن اور قوم کو کسی اور کو لے آئے گا تمہاری جگہ پہ بلا تجرو ن اوشیا بلا تجرو تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے اللہ ہر چیز پر قادر ہے تمہیں سفید ہستی سے مٹا دے گا تمہاری جگہ پہ اور لوگ لے کے آ جائے گا اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تن سرو فقد نسر اللہ ہو آخر جہزی نہ ہجرت کے سفر کا ذکر شروع کر دیا جی مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہیں دو گے اس مشکل کی گھڑی میں تو پھر میں تو مدد کروں گا اپنے نبی کی جس طرح میں نے ہجرت والے سفر میں اپنے نبی کی کیا کی تھی مدد کی تھی. یہ کہنا چاہتے ہیں جب. ہم نے تو اس وقت بھی مدد کی تھی اس وقت تو آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا ایک حضرت اگو بکر تھے باقی سارے مدینے جا چکے تھے اللہ تنسرو اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے فسین اللہ یہ جزا معصوف ہے جی فسین سر اللہ جزا معصوف ہے فقد نسر اللہ جزا کی علت ہے جی یہ قائم مقام جزا ہے اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے اب تبوک کے موقع پر اس مشکل کی گھڑی میں اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تو اس کی مدد ضرور کرے گا کیوں ہوں فقد نسر اللہ اللہ نے اس نبی کی مدد کی تھی اس اخرجہ الزینہ کا جب نکالا تھا اس نبی کو کافروں نے ثانی نہیں جبکہ وہ دو میں سے دوسرا تھا ایک ابو بکر اور ایک نبی پاک اسما فلغار جب دونوں غار میں تھے از یقول صاحبی جب وہ نبی کہتے تھے اپنے صاحب کو صاحب رسول اللہ ابو بکر مراد ہے ساتھی دوست لاتن غم نہ کر ان اللہ مانا یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے مشرقین نبی پاک کی تلاش میں کھوجی کھوجی لوگوں کی مدد سے غار کے دہانے پہ پہنچ گئے آپ سوئے ہوئے تھے حضرت و بکر جاگ رہے تھے ان کے قدم نظر آ رہے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں کی جانب دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے اس وقت نبی پاک کی آنکھ کھلی تو یہ آپ نے لفظ فرمائے ماں زنو کا بیسنائن. اللہ سو ابو بکر تیرہ ان دو بندوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے حضرت موس علیہ السلام نے اسی طرح کے جملے کہے تھے بیر کلزم کے کنارے لیکن کہا تھا انا مائی یا میرے ساتھ میرے ساتھ حضرت ہارون کو بھی شامل نہیں کی میرے ساتھ میرا رب ہے لیکن میرے پیارے پیغمبر نے حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ شامل رکھا مانا ان اللہ مانا یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے فانز اللہ و سکینت پھر اللہ نے اتاری اپنی تسکین اللہ ابھی بکرن بھی نے لکھا جی سکینتو زمیر منصوب صاحب کی طرف ہے کیونکہ آ حضرت تو پہلے ہی مطمئن تھے آپ کو تو پریشانی تھی ہی نہیں پریشان تو حضرت کر ہوئے تھے تو تسکین بھی انہی پہ اترنی تھی نا وہ دہو اور مدد کی اس نبی کی ایسے لشکروں کے ساتھ لم ترا جس کو تم نے نہیں دیکھا مکڑی نے جالہ تن دی کبوتری نے انڈے دے دی الٹا مشرقین کھوجی کو کہنے لگے ہو پاگل کہاں پاؤں کی نشاندہی کرتے کہاں پہنچا دیا ہے جالہ نہیں دیکھ رہے ہو کبوتری کے انڈے نہیں دیکھ رہے یہاں سے کوئی داخل ہوتا تو یہ جالہ تو ٹوٹتا نا یہ کئی لوگوں نے لکھا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے بلغت الحران میں لکھا کہ اللہ نے غار کے منہ پر فرشتوں کی صفے بنا یہ ہے جنود مدارک نے بھی یہ لکھا ہم الملائکہ کا ایادہ مل ملائے کا سر رفو گجو ہل کفار وابسا رہوں اس سے مراد فرشتے ہیں جنہوں نے کفار کے چہروں اور آنکھوں کو ادھر سے پھیر دیا تھا فجا کلے متن لدین کا فرو کر دی اللہ نے بات کافروں کی سفلا نیچے انہوں نے تو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا راستہ روکنے کا ارادہ کیا تھا اللہ نے ان کی بات کو نیچا کر دیا وہ کالے مت اللہ اور اللہ کی بات وہی ہے اوپر واللہ اللہ عظید اللہ غالب ہے حکمت والے ایک تو مفسرین نے یہاں لکھا من انکارا ان یقون ابو بکرین صاحب رسول اللہ فہوا کافرن لے انکر ان کا نسل قرآن جو آدمی حضرت ابو بکر کو نبی پاک کا ساتھی نہیں مانتا فاوا کافرن وہ کافر ہے اس وجہ سے کہ وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے اس یقول صاحب ہی قرآن نے حضرت ابو بکر کو صاحب کہا یہ جو حضرت ابو بکر کو ساتھ لے جانا ہے یہ حضرت ابو بکر کے کہنے پر نہیں لے جانا تھا اللہ کے حکم کے کہنے پر لے جانا تھا حیات القلوب سفا تین سو اکانوے جلت دوسری امر کرداست اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو اپنے ساتھ لے کے جا مجالس المو منی سفر دو سو دس کیا جواب ہے ان بدبختوں کے پاس جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تو عنہ پر تبرہ کرتے ہیں ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں اپنی زبان گندی کرتے رہتے ہیں کیا جواب ہے ان کے پاس اس آیت کا کون مراد ہے اس سے از یقول صاحب لا لات ان مانا حضرت علی تو بستر رسول پہ ہیں انہیں تو آپ اپنے بستر پہ سلا کے گئے ہیں تو پھر یہ کون ہے ان آیتوں کا مصداق کون ہے چاند روایات کے بلبوتے پر روایات بھی موضوع اور مجرو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل مناقب اتنے بڑھا چڑھا کے بیان کرتے کہ باقی کسی صحابی کے پلے کچھ بھی نہیں رہ جاتا مجرو رویتوں کے بلبوتے پر کزاب راویوں کے بلبوتے پر اور یہاں اللہ کے قرآن کو نس کو اللہ کی وئی کو پیٹ پیچھے پھینک دیتے ہو اللہ نے حضرت سید نا کے اکبر کو صاحب رسول کہا ہے یقولو لے صاحب ہی یہ ان کی بہت بڑی عظمت ہے اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا آدمی کہا کرتا تھا اوبکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے اور وہ نیکی مجھے دے دے جب نے نبی پاک کو کاندھے پہ سوار کرا کے غار میں پہنچایا اور غار کے اندر تو نبی پاک کے ساتھ رہا تھا ان پھرو یہ ترغیب الہاد ہے جی نکلو خفافن ہلکے و بوجل خفافن کم ہتھیار سکالن زیادہ ہتھیار خفافن مسلح سکالن غیر مسلح خفافن تندرست یا بیمار مجرت یا شادی شدہ سارے معنی ہو سکتے ہیں چھوٹے بستر اور بڑے بستر کا معنی نہیں ہو سکتا چھوٹا بستر لے کے نکلو اور بڑے بستر لے کر نکلو وہ نکلنا مراد نہیں ہے بستروں والا نکلنا مراد نہیں ہے یہ تلواروں کے ساتھ نکلنا مراد ہے اگر کوئی اس پر فٹ کرتا ہے تو محرف ہے قرآن کی تعریف کر رہا ہے جاہدوبیم وعلیکم جی ہاتھ کرو اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر ہو تو مومن لوکانا ارزن قریبا منافقین کی جماعت کا تذکرہ ہونے لگا جی جو تبوک میں شریک نہیں ہوئے جی میں نے کہا نا کہ کئی ٹولے ہیں یہ پہلا ٹولا ہے جو شریک نہیں ہوا میرے پیغمبر اگر ہوتا مال قریبا نزدیک مال ملنے کی امید ہوتی و سفرن کاسے اور ہوتا سفر کا دن ہلکا آسان لمبا سفر نہ ہوتا مال ملنے کی امید ہوتی سفر ہلکا ہوتا لتا کا تو وہ تیرے ساتھ چلتے تیرے ساتھ آتے یہ ولاکن باودت لیکن لمبی ہو گئی ان پر اشکا مسافت انہیں تو مسافت لمبی نظر آئی او تم جانا ہے بس ایاف نب اللہ اب یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی کب جب آپ لوٹ کے جائیں گے جب آپ تبوک سے مدینے لوٹ کے جائیں گے نا تو یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی لوستتا جی اگر ہم میں طاقت ہوتی نا جی لرجنا معم تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکلتے جی اللہ دی قسم جی ہماری طاقت نہیں تھی جی پیسے نہیں تھے جی سواری نہیں تھی جی بیمار تھے جی قسمیں کھائیں گے یو لکون فسوم ہلاکت میں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو جھوٹھی قسمیں کھا کے ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو جھوٹھی قسمیں کھا کے ولہمو اللہ جانتا ہے انہم لقاضوں یقیناً وہ جھوٹے ہیں تاریخ کی کوئی سی کتاب ہم طلبہ کے لیے تجویز کریں گے یہ حقائق سے قریب تر ہو خصوصاً حلات خلفائے راشدین ادوار بنو میاں بنو عباس کا بخوبی احاطہ کرتی ہو دیکھے جی مختلف تاریخ کی کتابیں کسوٹی اور معیار اللہ کا قرآن ہے اور معیار احادیث ہیں جی تاریخ کوئی معیار نہیں ہے میں ایک کتاب کا آپ کو نہیں بتا سکتا البدایہ و آپ پڑھیں لیکن اس طرح پڑھیں کہ کسوٹی اور معیار اللہ کا قرآن ہو حدیث ہو جو واقعہ اس سے فٹ ہوتا چلا جائے مان لیں جو اس سے ٹکرا جائے اسے چھوڑ دیں آسان طریقہ مثلا کسی واقعہ سے اگر ثابت ہوتا ہے کہ کسی صحابی نے جھوٹ بولا کسی واقعہ سے اگر ثابت ہوتا ہے کہ کسی صحابی نے دگہ بازی کی آپ اسے چھوڑ دیں یہ جھوٹ ہے کیوں قرآن کہتا ہے اولا کا مساد قرآن کہتا ہے اولا کا ہوم تو آپ نے قرآن کو معیار بنانا ہے اور پھر آپ نے تاریخ کی کتابیں پڑھنی ہے آج کل کے جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان سے لڑکی لی جا سکتی ہے ان کو لڑکی دی نہیں جا سکتی یہ <تصفح> جو ایک فرقے کو ناجی قرار دیا گیا ہے تہتر فرقوں میں سے اس کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کریں گے بلکہ آپ نے فرمایا کہ ما آنا علی و صحابی جو اس رستے پہ چلا جس رستے پہ میں چلا اور جس رستے پہ میرے صحابہ چلے تھے حضرت بابا چلاسی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہ کیسے پیر ہیں ان کو یہ درجہ کیسے ملا یہ سوال آپ کے بیان سے پہلے آیا بابا چلاسی عالم ہیں علم لدنی ہے کیا بادی سے پڑھتا ہے تو بس پڑھتا چلا جاتا ہے اس کے پڑھنے کا انداز ایسے بتاتا ہے کہ یہ عرب کا آدمی لیکن آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ کس مدرسے میں پڑھا ہے کس کا شاگرد ہے یہ کوئی پتہ نہیں چلا اس کو تو یہ نیک آدمی ہیں اچھا آدمی ہیں اور مواحد آدمی ہیں لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ چار سلاسل صحابہ سے منقول ہیں پھر علماء دو بنس کہتے ہیں جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے امام غزالی کی طرف منسوخ کرتے ہیں وضاحت فرمائیں نہیں میں نے وہی بات بتائی ہے کسی آدمی کے ساتھ تعلق قائم کرنا عالم کے ساتھ کہ مجھے کوئی پریشانی لائق ہو جائے تو یہ کتاب و سنت کے رنگ میں میری پریشانی کو کیا کرے گا حل کرے گا اگر بندہ یہ کر لے تو شیطان اس بندے کو گمراہ نہیں کرے گا اور اگر یہ اس طرح کسی عالم سے رابطہ نہیں رکھے گا تو پھر یہ شیطان کے چکر میں آ جائے گا یہ جو سلسلے ہیں نا ان میں صرف ایک سلسلہ ہے نقش بندی جو حضرت سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے باقی سارے سلسلوں کی تنگ جو ہے نا یہ حضرت علی پہ جا کے ٹوٹتی ہے باقی سارے سلسلے ادھر ہی ہیں سارے تزکی نفس بھی تو ضروری ہے بغیر استاد کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی اس میں مقصد اللہ کی مارفت ہے جو کہ ہر آدمی کے بس میں نہیں کہ وہ اپنی نگرانی خود کرے اور تقی صاحب تو خود بیت ہیں اکثر علماء سے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کو مرشد نہ پکڑیں میں نے پہلے بتا دیا ہے اس کا طریقہ بھی بتا دیا میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ بندہ ملتا نہیں ہے ہم جن لوگوں کو پیر بنا رہے ہیں اور مرشد کہہ رہے ہیں اور پیر پیران کہہ رہے ہیں ان میں یہ خصوصیات پیروں والی اور نیک بندوں والی موجود نہیں ہیں اچھا بندہ اسے سلسلہ قائم کیا جائے تزکیہ کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیا چلاسی بابا مکمل عالم دین ہے یہ تو مجھے علم نہیں ہے لیکن وہ زندہ ہیں ایپٹ بعد میں ہیں ملاقات بھی ان سے ہو جاتی ہے انشورنس کے متعلق اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جی میری تفسیر جو لکھی جا رہی ہے وہ ابھی وہی وہ ہیں چھٹے پارے تک مجھے وقت نہیں مل رہا ہے اب انشاءاللہ وقت ملا تو اسے مکمل کریں گے وما علینہ البلاغ المبین